بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسٹھواں مکتوب تجرید و تفرید کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو بزرگی بخشے سنو پہلا کام جو اسراہ کے طالبوں کے بازار کی چہل پہل اور مرید صادق کے لیے نوروز کی مسرتوں کا دن کہا جا سکتا ہے وہ تجرید و تفرید ہے تجرید کے معنی کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو آج ملے اس سے دامن جھاڑ کر صاف نکلاؤ تفرید کا یہ مطلب ہے کہ دل میں کل کی کوئی فکر نہ ہو جیسا کہا گیا ہے شیر. امروز و پری او دی فردا ہر چار یکے تو فردا آج کل اور پرسوں جو کچھ گزر چکا اور کل جو آئے گا یہ چاروں ایک ہو جائیں اگر تم فرد ہو جاؤ دوسری بات ظاہر اور باطن کی خلوت ہے خلوت ظاہری یہ ہے کہ مخلوقات سے کنارہ کشی اختیار کرو اور د... سب کو چھوڑ چھاڑ کے تصویر کی طرح حیران و خاموش ہو جاؤ یہاں تک کہ تم اس کے دروازے پر مر جاؤ اور خلوت باطنی یہ ہے کہ ماسوا اور اغیار کا خیال ذرا بھی دل میں نہ آنے پائے اور دنیا اور آخرت کی قدورت اور آلائشیں بالکل دھو ڈالو تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی کے ہو جاؤ ایک ہی کا ذکر زبان پر اور ایک ہی کا دھیان دل میں رہے یہاں تک کہ دوسرے کا نام لینا یا کسی کا اندیشہ کرنا م... حرام مطلق سمجھنے لگو چوتھی بات یہ ہے کہ کم بولنے کم کھانے اور کم سونے کی عادت ڈالو کیونکہ انہیں سے نفس نفس سرکش کو مدد ملتی ہے اور وہ قوی ہو جاتا ہے زیادہ بکنا خدا کے ذکر سے روک رکھتا ہے بہت سونا غور و فکر سے باز رکھتا ہے اور حد سے زیادہ کھانا گرانی اور سستی پیدا کرتا ہے اور ضروری کاموں میں خلل ڈالتا ہے ہمیشہ باوجو رہنا چاہیے کیونکہ ظاہری طہارت باطنی صفائی کے لیے سہارا ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ طہارت کا کیا راز ہے آپ نے فرمایا اب تہارت و تہارت خود ایک راز ہے جس طرح تہارت ظاہری کے ہر وقت ضرورت ہے اسی طرح طہارت باطنی کی بھی ہمیشہ حاجت ہے کیونکہ صرف ظاہری طہارت سے باطن کا تذکیہ نہیں ہوتا تم کو جذبات حق میں سے کوئی جذبہ کھینچ کر ایسی جگہ پہنچا دے گا کہ اگر تمام جنات و انسان کے معاملے اور مجاہدے صرف تم ہی کو حاصل ہو جائیں جب بھی تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتے جیسا کہ کہا گیا ہے جذبات و من جذباتی احقی عملت فقلین جذبات لہیہ میں سے ایک جذبہ دو جہان کے اعمال کے برابر ہے یہ باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں مگر کرنے میں میںایت مشکل کیونکہ اس راستے میں چلنا ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی روش دل و جان سے تعلق رکھتی ہے اور ظاہر ہے کہ دل و جان کسی کے حکم کے تابے نہیں لیکن ہمت والوں اور عاشقان صادق کے لیے منہ کا ہے علم و معرفت اس راہ کے سلوک کا دروازہ ہے جو ادھر سے نہیں جائے گا وہ ایک لق و دک بیابان میں بھٹک کر اور غول بیابانی کے ہاتھوں میں پڑھ کر جان و ایمان کھو بیٹھے گا جیسا کہا گیا ہے شعر غولان طریقت اند مدیان زنہار کے تاغول زراحت نہ برد یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے غول طریقت ہیں دیکھو ہوشیار رہو کہ یہ راستے سے تم کو بہکا نہ دیں اگر کسی کو اس کو حاصل کرنے کی دھن لگی ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسا ردگ ہے جس کی کہیں دوا نہیں ایسا, یہ ایسا روگ ہے جس کی کہیں دوا نہیں اسی میں لپٹا رہے اور علاج کی فکر نہ کرے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے ساری زندگی علاج کی تلاشی میں برباد ہو جائے گی اور دوا ہاتھ نہ آئے گی کسی عارف نے فرمایا ہے کہ لوگ طالبوں کو جو دیکھتے ہیں کہ درد لیے جھک رہے ہیں اور کہیں علاج کا ٹھکانہ نہیں وہ اس لیے ہے کہ یہ علاج کی فکر میں سرگردہ ہیں اور ناکامی کا سبب ان کی یہی مشغولی ہے و لََکلی قط من الکلی خدا کی قسم جب تک کل سے ترک تعلق نہ کرے کوئی بھی کل کو نہیں پا سکتا ایک بزرگ نے جو کہا ہے وہ اسی نکتے کی تائید کرتا ہے مصنوی آسمان زیر دس خواہی خیز پائے بالا نہ ازیں بگریز می رود ہیچ گونہ باز مبین نہ تانیفتی ز آسمان بضمین مردارا کے حال بد باشد میل دل سوئے کا لبد باشد وا کا دا مسکا اصل کارش نیست جان او بے جس تو اندریست اگر تم آسمان کی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اٹھ کھڑے ہو پاؤں اوپر اٹھا لو اور زمین چھوڑ دو اس طرح ہو جاؤ کہ کسی طرح بھی مڑ کر نہ دیکھو تاکہ آسمان سے زمین پر نہ گر پڑو وہ مردہ جس کی حالت بری ہوتی ہے اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل کا میلان جسم کی طرف ہوتا ہے اور جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جسم اصل مقصود نہیں اس کی روح بغیر جسم کے زندہ رہ سکتی ہے مگر یہ کام عشق کا ہے نہ کہ کسی کا کسی کے حکم کا عام لوگ فرمان کے بندے ہیں اور ہر ایک دکھ کی دوا چاہتے ہیں لیکن اس شاق اور محبان صادق عشق و محبت کے بندے ہیں ایسا ہی درد چاہتے ہیں جس کی کوئی نہ ہو محبوب ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے الگ رہو ورنہ مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے مگر یہ پروا نہیں کرتے اور جواب دیتے ہیں کہ ہم تو روزے ازل ہی جان ہار چکے ہیں اور اپنے آپ کو فنا کے سپرد کر دیا ہے تیرے بغیر زندگی سے مر جانا اچھا اور نیس تو نابود ہو جانا ہی بہتر ہے مصرا در کوے تو مردہ بنا از روے تو دور تیری گلی میں مرمٹنا تیری جودی تیری دوری اور جدائی سے کہیں بہتر ہے اے بھائی اس راہ میں سر والوں کا کوئی اعتبار نہیں اور ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں اگر کسی کو یقین نہ آئے اور سمجھ نہ سکے تو ذرا عشق کے صحرا و بیابان کی طرف رخ کرے اور آنکھ سے دیکھ لے کہ لاکھوں سر ذلت و خوری کی گرد میں تڑپ رہے ہیں اور کسی نے ظاہرتاً اور حقیقتن اپنے محبوب کا جلوہ نہیں دیکھا تم کو عشق پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایسے سر کے خیال سے جو خاک ہو جانے والا ہے الگ ہو جاؤ تاکہ میں تم کو وصل کی عزت کے تخت پر بٹھاؤں اب اے بھائی تمہیں اختیار ہے ربائی نو گل جوانی عشق است سرمایہ عشق است چزر گر آب زندگانی طلبی سر چشمہ آب زندگانی عشق است عشق باغ جوانی کی تازہ شراب ہے اور عشق ہی ہمیشہ رہنے والے ملک کا سرمایہ ہے اگر حضرت خزر کی طرح تم کو آب حیات کی جستجو ہے تو سمجھ لو کہ عشق ہی آب حیات کا سر چشمہ ہے اگر کوئی سر اور کوئی دل اس سودا سے خالی نہیں لیکن اتنی بڑی دولت اور اس قدر عظیم وشان مرتبہ ہر حوثناک کو نصیب اور یہ لقمہ ہر خصیص کے منہ کے لائق نہیں ہوتا شعر گنجے است مل کے وصل، تو خلق است منتظر ان دولت است کنو تا کر ارسد تیرے وصال کی دولت ایک بڑا خزانہ ہے لوگ اس کے انتظار میں ہیں اب دیکھیے اتنی بڑی دولت کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے تم اپنا دل خوش رکھو اور آسرا لگائے بیٹھے رہو کیونکہ اس کے لطف و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت بایزید قدس رحو کو لکھا کہ جو شخص غفلت میں رات بھر سویا کرتا ہے وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبوب کے لطف و کرم کی ہوا کا ایک جھونکا آ جائے تو کوئی مشکل نہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ سارے جہان کے لوگوں کی پونجی جانچی گئی اچھان کر دیکھی گئی لیکن حقیقت کا ذرا بھی پتہ نہ چلا سب کی چادریں جھاڑی گئیں مگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کچھ نہ نکلا اس نے ایسا شک پیدا کر دیا ہے جسے یقین کا چہرہ چھل جاتا ہے اور ایسی عادت اور طریقے کو جاری کر دیا ہے جو حقیقت کے آئینے کو گردالود بنا دیتا ہے ایسا شرک ڈال رکھا ہے جو توحید سے ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے اور ایسا تخم نفاق بو دیا ہے جو اخلاص کو ملیامیٹ میٹ کر کے چھوڑتا ہے ایک دوست کے لیے ہزار دشمن اور ایک صدیق کے سامنے ہزار ہزار زندیخ پیدا کر دیے ہیں جہاں کہیں مسجد ہے ٹھیک اس کے سامنے ہی کلیسا آج جس جگہ کوئی عبادت خانہ ہے اس کے مقابل شراب خانہ قائم کر رکھا ہے جہاں ابا او جبا او قبا ہے وہیں زنار بھی ہے جہاں کوئی اقراری ہے وہیں انکاری بھی موجود ہے پورب سے پچھم تک ہر جگہ نعمتوں سے بھر دی ہے مگر ہر نعمت کے اندر محنت و بلا بھی چھپا رکھی ہے بیچارہ انسان خاکی نژاد دم نہیں مار سکتا قطع اینامی کند دل ازبیم مرد را زہر نے کہ آہ کند ز رش مثال آئینہ است آہ آئینہ راہ تباہ کند مرد سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر اس کو مجال نہیں کہ اف کر سکے کیونکہ محبوب کا چہرہ آئینے کی طرح شفاف و پاکیزہ ہے آئنے کے سامنے اگر کوئی آہ کرے تو آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اس کی صفائی مدہم ہو جاتی ہے وسلام